مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے روح کا دین اوشا کا دین عیسیٰ کا دین محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم واللاۃ وسلا دین ایک ہی ہے شریعتوں میں فرق رہا ہے اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقا کی مراحل طے کر رہی تھی ذہنی پختگی شعور کی پختگی پھر سوشل ایولیوشن تمدنی ارتقاء یہ مسلسل جاری تھا لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئی ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو انٹرنل ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی کچھ پرانی ساقت ہو جائیں گی یہ پرانی چیزوں کا ساقت ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو گوسا کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہ دیا جا رہا ہے اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کیا تھا شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بکرا میں مل جائے گا آگے چل کر لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدم یہ جو تقریباً پانچ چھ سال کا وقفہ ہے اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے پھر ان میں رد و بدل کر کے اور پھر آخر میں دینا تو یہ ناسک و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مذرت زیادہ ہے گناہ کا پہلو زیادہ ہے تو فائدے بھی ہیں بس اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو نماز کے قریب مت جاؤ تھوڑا معاہدہ میں آخری حکم آ گیا حال انت اب بعض آتے ہو کہ نہیں آتے حرام کر دیا گیا تو یہ تدریج ہوا ہے تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے اور ناصر و منسوخ قرآن اور توہرات کے مابین بھی ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو نہ آتے بخیر اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں اور مسلح یا اس جیسی علم تعالی من اللہ اللہ شین قدیر اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے بالکل الملک وہ ہے دین اس کا ہے اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے علم تعالی من اللہ ملک السماوات والارض تعالم من دون اللہ من ولی و نصیر ہم تو انتس ال رسول اکن کا ماسو لبوسا بن قبل کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھیں موسا سے پہلے مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے ایانند یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت مسا علیہ السلام سے کیے جاتے تھے یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے محمۃ فخوا سبیل باتیں ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا یعنی منافق کیونکہ دو طرفہ ہوتا ہے اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ یکسو ہو جائے کفر کی طرف اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف مذہب زبین ضالب کی میں جو مبتلا ہے اس کے دو یہ امکانات ہیں تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راہب ہو گیا اس کا ذکر ہے محمد فخر تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا کثیر کتاب ایمان کفارا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے حسدم بنند سے ہی اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی من بعد ما تبین لہو الحق اس کے بعد ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں کسی مغالتے میں نہیں ہے غلط فہم میں نہیں ہے فافو وسفہ یہ بہت اہم ہے مقام تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور سرف نظر سے کام لو اس کا اصل مطلب کیا ہے ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے ابھی کشمکش کے اور کشاک کش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں کیونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار بکہ کے خلاف ہے سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے تم پر حملے کریں گے جنگیں ہوں گی تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت جب تک یہ پڑے رہے ڈاکومنٹ انہیں پڑھا رہے نہیں تو ایک باقاعدہ جہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال فی الحال انہیں چھیڑو مت ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو فافو واف کرتے رہو دردر کرتے رہو اور بس فہو کہتے ہیں صفحہ کہتے ہیں ایک طرف کا یہ صفحہ ہے یہ ورق ہے سرف نظر کر لینا دیکھا دیکھا کر لینا نظر انداز کر دینا حتہ یا اللہ بے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نبٹ لو گے پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آپ آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو ان اللہ علاقین قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے واقعی مصلا تو زکا نماز قائم رکھو زکوۃ دیتے رہو ابات وقم الفیر ان تجولہ اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا وہ تو اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہو گیا جمع ہو گیا وہ ماں تو کٹ دے نوں یا انف سکم خیر تج اللہ اسے اللہ کے پاس پاؤ گے ان اللہ بما کا من بصیر یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ کال و لنجن نہ تو اللہ منکا نہ حود جب یہ نئی امت تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نسرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے انہوں نے کہنا یہ شروع کیا وہ کال الج کھلئی جنتا ہر دل نہیں داخل ہوگا جنت میں اللہ بنکا نہ ہوں نہ سارا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نسلانی ہو جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اہل حدیث کے مقابلے میں دیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے اسی طریقے سے اہل تشہیوں کے مقابلے میں شاید اور جو, جو ہے سوٹ کے لوگ جمع ہاں ہو جائیں تو ایک کامن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرڈکشن ہیں وہ پھر ایک متحدہ باس بناتے وکال الجنہ تل کاف دوبارہ آ گیا. یہ ان کی خواہشات ہیں من خیالات ہیں ان کی وشفل تھنکنگ ہے کل ہاتھ و مرحانا تم تن صادقین کہو ان سے لاؤ کو دلیل اگر تم سچے ہو دلیل کتاب چلاؤ کہیں تورات میں لکھا ہے یہ کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا جو گے یہ لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا نہیں اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے بلا من اسلم و جہ وہ محسن کیوں نہیں ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اس کا رویہ سڑک پر سچائی پر حسن کردار پر مبنی ہو سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا بلا من اسلم اجہ بہ محسن فلاحو اجر اندا رب تو اس کے لیے اس کا عجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس فلاں خوف عل ولاء الحسن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ خود ان سے دوچار ہوں گے یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں اب دیکھیے اس کا جواب وہی ہوگا نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی کوئی چیز کہیں بیان کی گئی کوئی کہیں بیان کی گئی ہے کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے دوسرا یہ کہ یہ سارا سلسلہ اکرام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے وہاں میں نے صدق الما باک اول کافر تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے اب دیکھیے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نسرانی ہو اب عمل کیا ہے وہ کالت یہود و لہ ست یہودی کہتے ہیں نسارا کی کوئی حیثیت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں وہ کالت السارہ لہسطن یہود و اور نسارا کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں بے بنیاد لوگ ہیں کوئی حقیقت ان کی حقاری ہے وہ یقین الکتاب اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بہت اہم نقطہ ہے اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں وہ وہ ہے کہ جو عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے سارا اختیار ٹوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا اب اس کی منطقی انتہائی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں تو حال ہی میں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امیرکا میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے ایک عیسائی بھی آئے تھے تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے کہ جو اس وقت امیجنس کہلاتے ہیں وہاں پر اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں بہرحال یہ ان کا طرز ہے وہ یقین الکتاب اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں کزال کا کال الزین اللہ علم اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے انہیں کی سی بات کہی تھی یعنی یا اشارہ ہے بشکین مکہ کی طرف فل یاح کم و بین ہوں یوم قیامت فیما کانو فی ہے تو اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کے اختلاف کر رہے تھے من ومم منا مساجد اللہ انجرفی حسم ہو صاف ہی خرابہ اب دیکھیے یہ جو بخلیہ آیات آ رہی ہیں اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین خطاب میں بنی اسرائیل دیکھیے تب یہاں کچھ ریفرنسز تحمیل مکہ کی طرف شروع ہو گئے اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا پھر تحویل قملہ کا ذکر آئے گا تحویل قملہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرقین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت اس حوالے سے ویلیمنٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تبحیح باندھی جا رہی ہے یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معذول کر دی گئی اور نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نصر کر دی گئی انسٹال کر دی گئی اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے اسی لیے کال الزین اللہ علم میں نے کہ یہ مشرقید مکہ کی طرف اشارہ ہے وہ من ازلم منا مساج اللہ حسم ہو اس سے بڑھ کر ثالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے کیونکہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی سن چھ میں حضور گئے بھی ہیں تنبیہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی واپس آنا پڑا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی سن سات میں پھر ہوا ہے تو یہ سات برس بہت شاہ گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا قریش کا وہ منظم اللہ حسم ہوں وہ صاف ہی خراب رہا اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں یہ خراب تخریب تخریب سے کسی سے بنا ہے یہ تخریب دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا اور ایک ظاہری نئی باتمی مانوی وہ ہوتی ہے وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی بجائے اسے شرک کاٹنا بنا دیا ہے وہ تو دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا تین سو ساٹھ بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لیے بسافی خراب یہ لفظرا نوٹ کر یہ ایک حدیث پہ بھی آیا ہے بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا برمایوش کو کیا سے زمانوں اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لا یب من الاسلام اسلام الرسم اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا ملا یب کا منل قرآن اللہ رسم قرآن میں سے اس کے رسم رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی بس آج ماہر تو ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی وہی خراب ام منل ہدایت سے خالی ہو جائیں گے یہ خراب کے لفظ سے یا خرابم منل ہودا وہ علما ہم شر سے پہتا دی اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں تحود الفتنت وفی ہندود فتنا انہیں کے اندر سے برآمد ہوگا انہیں میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنا انگیزی مخالفت جنگ و جال بھڑکانا اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علما کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دو چار ہو چکی ہے جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنظ نہیں اسلام تو ایک کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص عربی سیکھے ہر شخص عبابت کے قابل ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رقص نہ فرہاد کو نام پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق بھی ہے لیکن کسی کے باتے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حق قبی میں سے اور یہ علمائے سوئی میں سے ہے باقی یہ سی بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھی سیدھی بات یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے بلا کا ماکانت خلوحا علاقہ ہے ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں علی اللہ کی مسجدوں میں مگر خوف زدہ ہو کر ڈر کر لہن پھر دنیا خزیوں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے وَلَهُمْ فِي الآخرت عذاب العظیم اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے ولی اللہ مشق اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ تو یمو سلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا اور دو دفعہ بدلا ہے قبلہ پہلے آ کے مدینہ میں حضور نے یہ روشنم کی طرف سولہ مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے وہ آگے آ جائے گا لیکن اس کی تبھی بانی جا رہی ہے لاہ مشرق و مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں یعنی اگر ہم لوگ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ مغرب میں ہے باغ اللہ اللہ تو جہد سے مقام سے مابرا مابرا ورا الورا تو یہ ہے کہ ایک انسانیت پیدا کرنے کے لیے اجتماعیت دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا علامت ہے غالب نے ٹھیک کہا ہے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں قبلہ جو ہے وہ مسدود تو نہیں ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسدود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں المرفین جدھر میں تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ام اللہ واسم یقین اللہ بہت وسط والا ہے بہت وسط والا ہے وہ کسی سمتھ میں محدود نہیں ہے اور علیم ہے ہر شے کا جاننے والا ہے دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ اگلے مسئلے پر آ گئے آگے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تبھی باندھی جا رہی ہے تحویل قبلا کے لیے